ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا یہ بنو امیہ سے تھے اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا جماعد اللہ تین ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا آپ نے سیدنا زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں دو سو سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا قریش کا کافی نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اس نے اسلام قبول کر لیا مال غنیمت کی مقدار ایک لاکھ درہم تھی اور غزبۂ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دے مار تھی غزب بدر کے بعد غزابات کے سلسلے میں تیزی آ گئی تین ہجری میں بہران، بحران غزوے غطفان، غزبۂ حمیر الاسد اسد اور غزب عہد اس سال کامیابی سے لڑے گئے البتہ غذبۂ عہد واحد غذبہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورت حال کا سامنا کرنا پڑا اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا بدر میں زلط آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں کوحرام مچ گیا اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں چناج مشرقین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرما مقتولین کے رشتے داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے اب ہم نے تہیا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام سفے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے اس طرح قریش کے شولہ فشان شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی اس طرح سارا عرب گویا آتش فشان بن گیا ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے ستر سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے چنانچہ مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے شوال تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد تین ہزار ہے اس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اکثر مہاجرین اور کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے عبداللہ بن اوبئی منافق نے بھی یہی رائے دی لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اشرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے ان پر جوش طاری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا اگر آپ پسند فرمائے تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے جواب میں آپ نے فرمایا رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر کتاب کے اتار دے چنانچے آپ ایک ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورا سے نکلے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم سیدنا مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا قبیلہ عوث کا دستہ اس کا علم عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ اس کا علم حباب بن منزر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو پوش اور پچاس شاہ سوار تھے سیدنا ابن امتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا سیدنا دنہ بن مواز اور سات بن عبادہ رضی اللہ عنہما ذرا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے رات اہد اور مدینے کے درمیان بسر کی تلوئے فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر نماز فجر ادا کی اسی جگہ سے عبداللہ بن ابئی منافق اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے ہم واپس جاتے ہیں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد سات سو تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور عہد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو خیسمہ رضی اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع اوہد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے اوہد کا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ان کی کمان سیدنا عبد اللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے تعینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منظر بن امر مقرر تھے اور بائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ رو کے رکھے اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی اور دلیری کا شہرت تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی اب کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور با حکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم جو سات شین ہجری کی صبح عمل میں آئی ادھر مشرقین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا ان کا سپاہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے جو ابھی مشرق تھے اور بائیں جانب کا سالار اکرما بن ابو جہل تھا پیدل فوج کی کمان سفان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے جھنڈا بنو عبدودار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کے پہلے مرحلے کی ابتدا مشرقین کے بن سے ہوئی. اس نے مسلمانوں کو للکارا اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فوراں صف سے نکل کر آگے آئے اس کے مقابل ہوئے بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا طلحہ فورن ہی جہنم رسید ہو گیا تلحا کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اسمان کے کندے پر اس زور سے تلوار ماری کے کمر تک اتر گئی اس طرح قریش کے بارہ المبردار ی کے بعد دیگرے قتل ہوئے پھر عام لڑائی شروع ہوئی گھمسان کی جنگ چھڑ گئی اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا مشرقین شکست کھا کر بھاگ نکلے <answers> انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوئی مسلمانوں نے مشرقین کو گھیر لیا درے پر موجود پچاس تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس نے لڑائی کا پانسہ پلٹ دیا ہوا <تصفيق> یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے تو انہوں نے بھی درا چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے تیر اندازوں کے سردار سیدنا دینا بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے انہیں اللہ نے غزب کی جنگی مہارت ادا کی تھی انہوں نے اپنی مہارت سے بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے اس طرح سات سو مسلمانوں کی فوج اچانک تین ہزار کے نرغے میں آ گئی زبردست جنگ ہوئی ستر صحابہ شہید ہو گئے مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی ان میں سراسیم کی پھیل گئی وہ مایوس ہو گئے بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی کچھ دیر بعد اتفاق سے قاب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ بلند آواز سے پکارے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو حلقے میں لے لیا لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا اس سے کی دو کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں ایک اور پتھر آ کر لگا. اس سے آپ کے دو دانت شہید ہو گئے مسلمانوں کے پھر پلٹانے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی ستر مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدا ہو گئے تاہم صبر فرمایا قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے بعض لوگ اس وقت تک بعض شہدہ کو مدینے کی طرف لے چلے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہدہ کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور ایسا بھی ہوا کہ دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی لاہد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا لوگوں نے سیدنا حنزلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی لئے ہی شادی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آگئے پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر دھاکا جاتا تو پاؤ اور پاؤں کے جاتے تو سر کھل جاتا تھا چناچے پاؤں پر از گھاس ڈال دی گئی یہی صورت حال سید مصعب عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے عزیز شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی کیا خبر ہے انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیریت سے ہیں وہ بولی میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں لوگوں نے اشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی کے بعد ہر مصیبت ہے. مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری جسموں پر زخم ہی زخم تھے تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و علم کی کیفیت تاری تھی اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرہ دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو اہد کی لڑائی میں شریک تھا اس پر لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے آپ نے آٹھ میل دور ہمراسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا ادھر مشرقین نے مدینہ منورہ سے چھتیس میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا ایسے میں مابد بن ابھی مابد خزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا ہمرا اسد میں آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے اہد کے واقعے پر تعزیت کی آپ نے اس سے فرمایا تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو مابد روہا پہنچا اس وقت تک مشرقین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے مابد نے انہیں بری طرح ڈرایا کہنے لگا محمد ایسی جمیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں, بھڑکے ہوئے ہیں ہیں ان پر اس قدر ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچھ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے عزائم پڑ گئے چنانچہ ابو سفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا لوگ تمہارے خلاف ہیں ان سے ڈرو یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں فخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا ونعم فانقلبوا من وفضل لم سو ر اللہ نیم اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے چنانچے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے